علام الشتم <سؤال> الرحمن الحمۃ اللہ صحمد وحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک ملتے صحیح الباشہ اور سکون الماج برادر اور باقی تمام واٹس باقی تمام سامعین سب کچھ آفی سلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب میں سے درخت نمبر گیارہ ہیں اور اس میں جو دعا کے توضیع اور تشریح ہوگی وہ چہرہ دہتے وقت وضو میں چہرہ دہتے وقت جو دعا پڑ جاتی ہیں اس دعا کی مختصر تشریح تو زین گرمیں لیکن یہ آپ کو ہے وضو میں کل سات واجبات ہیں تو پہلا واجب نیت تھا کہ آپ نے چہرہ دہنا شروع کرنے سے پہلے ہاں جی آپ نے نیت کرنا ہے کیونکہ چہرے دہنے سے تو وضو کے واجبات شروع ہو جاتی ہیں ہاں جی تو اتوالرف الحادی وسیط وات صلاۃ الوجو بھی قربۃ اللہ تو یہ آپ نے عضو کے نیت کر لیا تھا اس کے بعد اب آپ نے چہرے کو دیکھنا ہے چہرے کہاں سے کہاں کون سی جگہ یہ دوسرا واجب ہے چہرے یعنی اس کو دعوت میں منہ بھی لکھا ہے تو منہ سے مرا چہرہ ہے یہاں پر اور چہرے سے پیشانی کے بال اونے سے جگہ گلے سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک جس کو عرف میں چہرہ کہا جاتا ہے چہرہ یہ حصہ ہے اس حصے کا وضو میں جو ہے ایک دفعہ دہنا پانی صحیح طریقے سے پہنچا کے واجب ہے دوسری دفعہ دہنا سنت ہے اور تیسری دفعہ دہنا جائز ہے اس کو فضلت نہیں ہی ہاں جی ہاتھوں کو بھی دہنے میں یہی حکم ہے ایک دفعہ ہاتھوں کو دہنا کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سروں تک واجب دوسری دفعہ دہنا سنت تیسری دفعہ دہنا جائے سے وہ مشتاف سنت میں شامل نہیں ہے صرف جائز سے یعنی اس مطلب یہ ہے کہ تیسری دفعہ دو لیں تو آپ کو وضو باطل نہیں تو شاست کے یہ حکم لانے کا مطلب یہ ہے کیونکہ التشہ کی نظر اگر آپ نے تیسری دفعہ دو لیں تو آپ کو وضو باطل ہے لیکن شاست کے نزدیک تیسری دفعہ دہنے سے واضح باطل نہیں ہے لیکن اس کے لیے فاضلت بھی نہیں ہے بس پہلا واجب دوسرا سنت لیاض اردو میں چہرے کو دو دفعہ ہی چاہیے اور ہاتھوں کو بھی کونے سے لے کر انگلوں کے سرے تک دو دفعہ دہنا چاہیے چونکہ ایک واجب ایک سنت سرے کا شرح پر کوئی فاضلت نہیں ایک تو یہ ہے اب چہرہ دہتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا یہ ہے ایک دفعہ دعا کا تجمہ کر لیتا ہوں اللّہم دا تو اللّہ مََ بہ یزوجھے بینور مار فتح کا تب یز کا و ودو کا. یہ دعا اس طرح پڑھنا بھی صحیح ہے اور بعض کتابوں میں یوں بھی آئے دعوت میں وہ بھی صحیح اللہم اللّہ ماں بََ یزوجھے بنور معریف فتح کا یوم ہاں تو سب بھی تو پڑھیں ساری یومت تو پھر وجو ہا پڑے گا وجو نہیں گے یومت تو س تو بائی کا و تو سویدو، و دو وجو یہ تجمہ بھی صحیح ہے پہلا بڑا تجمہ دو دونوں عبادت صحیح ہے لیکن تجمے میں فرق ہوگا ہاں ترجمے میں فرق ہوگا تو سار تجمہ یہ اللہ اللہ بھائی تو سفید و نورانی فرما وج ہی میرے چہرے کو بے نوری معرفتِ کا تیرے معرفت کے نور سے یوم اس دن تبیز نورانی اور سفید ہوتی ہیں وہ جوہو کا تیرے دوستوں کے چہرے و تسود اور و تسود اور سیاہ ہوتی ہیں وہ جوہو کا تیرے دشمنوں کے چہرے ہاں جی تو یہ تجمہ بنے گا اگر ہم تبیزو وجوہ پڑھیں تسوت وجوہ پڑھیں اور اگر آپ یوم طبعیزو پڑھیں تو تجمہ یہ ہوگا اے اللہ جائے میرے چہرے کو نورانی فرما تیرے مارحت کے نور سے اس دن جس دن توبعیز تو روشن کرتا ہے سفید کرتا ہے نورانی کرتا ہے وہ چہروں کو اولیا کے تیرے دوستوں کے جس دن تو اپنے دوستوں کے چہروں کو روشن اور نورانی کرتا ہے وہ تو سود اور تو سیاہ کرتا ہے ہاں جی وہ تاریخ اور ظلمانی کرتا ہے وجوہ جوہ کا تیرن دشمنوں کے چہرے پھر یہ تجمہ بنے گا تو دوبارہ جو ہے اس دعا کے جو ہے لفظی تجمہ اس کے الفاظ کی توضیع تو یہ ہے اللہ <coughs> یعنی اے اللہ عربی میں اللہ جہاں بھی آتا ہے یا اللہ کا ہم معنہ ہے ٹھیک ہے جی بہ عربی زبان میں بزا یو بزو تو ہاں جی تب یہ نو و معنی سفید کرنا کسی چیز کو یہاں مراد جو ہے بیت نورانی کرنے کے معنی میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں علامہ چہرے کو نورانی کر دے جی اور پھر جو ہے علامہ بائی اس کے معنی آپ کو ہوگا چہرہ امرے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں علامہ چہرے کو نورانی کر دے وچ ہی جو ہے وچ ہن سے اور یا کی طرح اضافہ ہوا ہے تو وچ ہی میرا چہرہ کے معنی میں ہاں جی وچ ہوگا تیرا چہرہ وچ ہی میرا چہرہ تو یہاں میرا چہرہ وچ چہرے کے معنی میں ہاں جی اور پھر جو ہے بے نور معلبھت کا بے نورمال بھت کا نور کیسے کہتے ہیں ہاں جی نور جو ہے نور کی تعریف میں علماء لیتے ہیں ظاہر الِنف و مظر الغیر نور وہ چیز ہے تو خود بھی ذاتی ہی ظاہر ہے اور دوسرے چیزوں کو ظاہر کرنے والے ہیں یعنی آپ کمرے میں جب بلب جلاتے ہیں بلب نور ہے ہاں جی تو اسے کیا ہوتا ہے کہ خود خود بلب بھی آپ کو نظر آتا ہے تو یہ ہو گیا ظاہر الِنفس خود کو بھی روشن کرتا ہے ہاں جی وہ مو حرالغیر دوسرے کمرے میں جو کچھ ان سب وہ سب بھی کو اس بلب کی وجہ سے اس نور کی وجہ سے آپ کو نظر آتے ہیں تو کوئی بھی نور ہوگا ہاں جی کوئی لالٹین کا کو نور ہوگا سورج کے نور ہوگا کوئی بھی چیز جب نورانی ہوگا تو وہ خود اپنی جگہ پر خود بھی روشن ہوتی ہیں اور دوسرے چیزوں کو بھی روشنی ہی باشتے ہیں جس طرح ایک انسان کی باطن جب نورانی ہو اچھا تو وہ خود بھی نورانی ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی نورانیت باشتے ہیں خود بھی نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی ہاں جی نیکی کرا تو تب دعوت دیتے ہیں دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں نیکاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں تو نور کی یہ حیثیت ہے اگر کسی کے اندر نور آ گیا تو اس کی مطلب یہ ہے کہ وہ خود روشن ہے وہ خود نیک ہے صالح ہیں بائمانی دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں نیکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ہاں جی تو یہاں نور جو ہے جو ہے یا نور و بنیر روشن ہونا ہاں روشنی بخشاں اس معنی میں تو یہ اللہ تیرے نو معرفت کے نور سے معرفت عربی میں یہ مسجد ہے عراف ارفا یارف عرفتاََ عرفانن معرف یہ سب مسجد ہیں باب تفعیل سے ہاں جی؟ تو اس کے معنی کیا ہیں معنی لکھا ہے ہاں جی اور عرف یارف ہاں جی اوپر جو بھی نور معروی باب تفیل غلط ہے ٹھیک ہے سلاسی مجرت ہے بابِ عارف یارف بابِ فعلی یلوس تو صلاح سے ہے عارف یارف عر معرفتاً بھی منظر ہے عرفانن بھی منظر ہے اس کے معنی کیا ہے جاننا پہچاننا پہچان معرفت ہاں جی ارف کا معنی آگاہ کرنے کے معنی تو بینوری معرفت کا یعنی اے اللہ تری معرفت کے نُن سے کیونکہ انسان کے کی جب اللہ کے معرفت ہوتے ہیں تو انسان پھر جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں اللہ کی جب معرفت ہوتے ہے تو لہٰذا فرمتیں بے نورم اللہ تیری معرفت تیری پہچان تیری شناخت ہاں جی اس اللہ اللہ کے کا آپ کا علم ہو جائے اللہ کی صفات کا علم ہو جائے اللہ کی قدرت کا آپ کا علم ہو جائے اللہ کی عظمت کا علم ہو جائے اللہ کے عظیم بادشاہ ہے مالی حقیقی اس کائنات کا یہ کائنات کتنی وسیع ہے اللہ کی قدرت کتنی ہے اس کے علمی حت کتنی اللہ ہماری تمام باتوں کو سنتا ہے دیکھتا ہے جانتا ہے قدرت رکھتا ہمارے ساتھ پوری کائنات کے کا ساتھ جو چاہیں جب چاہیں کر سکتے تو عظیم ذات کی جواب کو مارفت تو آپ کے اندر ایک نورانیت ہوگا تو اسی نور کے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں تو اے اللہ جی بے نوری معرفت کے تیری معرفت اور پہچان کے نور سے تو میرے چہرے کو منور کر دے ہاں جی یعنی دن کے معنی یوم یعنی اس دن یومن یعنی دن کے معنی میں تب یز تب یزو کے کی معنی کیا ہے یہ وزا یب عض بابِ فی سے یعنی سفید ہونا نورانی ہونا وجوہ وچ ان کی جمع ہے وہ جو چہرے یوم تب یسو وجوہ ن دن وجوہ اولیاء کا اولیاء ولی کی جمع ہیں کا تیرے یعنی جس دن تیرے دوستوں کے چہرے نورانی ہوں گے و تسود اور سیاہ ہوں گے اس ودا یس ود یہ بھی ہمارا یا ہماروں کے باپ سے سیاح ہونا ہاں کالا ہونا تاریخ ہونا ظلمانی ہونا وجوہ چہرے کے معنی میں آدھا ادوس سے جو دشمن کے معنی میں کا تیرے یعنی دن تیرے دشمنوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور دوستوں کے چہرے نورانی اور سفید ہوں گے تو اس دن اے اللہ جو یقیناً اس دن جب میدان حاجن میں جن کا چہرہ نورانی ہو کے آئے گا تو وہ اللہ کے دوست ہوں گے ان کے لگے کے مراحل آسان ہوں گے ہاں جی وہ بحیش کی طرح رہنمائی ہو جائے گا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو یقیناً جو ہے وہ بدباہ لوگ ہوں گے اور اللہ کے دشمن ہو جیسے کہ دعا میں آیا تو ان کے ٹھکانے پھر جہنم ہوگا لہٰذا یہ دعا اپنی جگہ پر بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں زیر ہاں جی تو اس میں آپ دعا کو ویسے تو یومت تب یز وجوہ اولیائی کا و تصوت دو وجوہ ادائے کا اسی طرح ہم کتابوں میں دعوت کے نسخوں میں یہی ہے اور اگر بات جگہوں پر یوم تب وہ یز وجو کا و تصوید وجوہ ادائے کا ہاں جی اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے پھر تجمہ تھوڑا فرق ہوگا یہ عمت تو وہی جب پڑھیں گے تو اے اللہ جس دن تو روشن اور نورانی کرتا ہے ہاں جی وجوہ اولیاء کے تیرے دوستوں کے چہروں کو وہ تو سب تو سیاہ کرتا ہے وجوہ آ جائے گا تیرے دشمنوں کے چہرے کو مرد وہی قیامت کے دن ہاں جی کیونکہ وہ چہرے بے مث روشن اور نہیں ہوتے ان کے برے اعمال کی وجہ سے اے اللہ کے دشمنوں کے چہرے سیاہ اللہ سیاہ کر دیتے ہیں تارق اور ظلمانی کر دیتے ہیں اور اللہ کے دوستوں کے چہرے ہاں جی نورانی اور روشن ہو کر میدان حشر میں آئے گا ہاں جی تو قرآنِقیاتوں میں اللہ نور یس آ بین وان اے وان شمال اس دن بندے مومن کے نور اس کے چہرے آگے چہرے کی جانب سے بھی ہاں جی آگے سے بھی دائیں طرف سے بائیں طرف سے ہر طرف سے میدان حشر میں نور پھیلے گا یہ قرآن کیا تھے لہذا جو ہے اللہ کے دوستوں کے چہرے نورانی دشمنوں کے چہرے سیاہ ہو کر میدان حشر میں جائیں گے تو عجین گرامی یہ دعا بھی جو ہے قیامت کے ایک اہم ترین مراحل میں کیونکہ وہ بندہ میدان حاشرم آئیں گے لوگ دو گروہ میں آ جائیں گے ایک گروہ کا چہرہ انتہائی نورانی چمکتا دمکتا وہ بہت خوبصورت حالت میں ہوں گے اور وہ بڑی حشاس بدشاس صورت میں ہوں گے اور ایک گروہ چہرہ بالکل اترا ہوا سیاح آخاک آلو میں بھی تاریخ ہو کے میدان حاصل میں آ جائیں گے حالانکہ دنیا میں وہ بڑے خوبصورت چہروں کے مالک تھے لیکن وہاں انتہائی جو ہے سیاہ تاریخ ظلمانی شکل میں ہو جائیں گے تو یہ اللہ کے دشمنوں کے چہرے ہوں گے یہ لوگ اللہ کے دشمن ہوں گے اسی مرل کو بیان کرنے کے لئے قرآن پاک میں کہ میں قیامت میں ایسا مرحلہ ضرور آئے گا کچھ لوگ سیاح چہرے میں ہوں گے کچھ لوگ خوبصورت چہرے میں ہوں گے عائد موجود تھے سورہ عالِ عمران کی حد نمبر ایک سو چھ ایک سو سات ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں یوم تب یز اس دن یعنی قیامت کے دن تب یز وجوہ کچھ چہرے انتہائی سفید اور نورانی ہوں گے اور تسود وجوم اور کچھ چہرے انتہائی سیاہ اور تاریخ ہوں گے فام اب انجام کیا ہوگا ان کا فام اللہ اسودد بارہ وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں وجوہ ان اللہ کہا جائے گا معلوم یہ وہ کافر ہیں وہ بدبا کے ان سے کہیں گے آ کاف تم بعد ایمان کو کیا تم نے ایمان لانے کے بعد پھر قہر اختیار یعنی یہ وہی بدباہ لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے یا ایمان شیرے سے نہیں لائے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا تو وہ لوگ ان کے چہرے سیاہ اور بدبا ہو کے میدان حشر میں آئیں گے اور ان سے اللہ پوچھے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافی قہر اختیار کیے فضوق العضا پس تم چکو عذاء اللہ کو بیمہ کن تم تخرن کیونکہ تم دنیا میں کفر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے الہانج احکامات کو انکار کرتے رہے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو اس عبادت ہمیں آج سے کیا سمجھاتا ہے یعنی وہ بد لوگ وہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا رہا کفر کرتا رہا شرک کرتا رہا فسق کو فجور کرتا رہا ان کے چہرے کل القیامت میں سیاہ ہوں گے اور ان کو ان کا سیاح حالت نمدان حشر میں آنا اس کی بات بات یہ کہ آگے جہنم میں جانے کے واضح نشانی ہوں گے لیکن وہ ام اللزی لیکن بہرحال وہ جن کے چہرے سفید ہوں گے نورانی ہوں گے وہ جو ہم جن کے چہرے سفید و نورانی ہوں گے ان کے لیے کیا ہوگا اللہ فرمی ففی رحمت اللہ وہ تو اللہ کے رحمت میں ہوں گے وہ تو آرام و سکون میں ہوں گے وہ اللہ کی عنایتوں میں ہوں گے خوفیہ خاص اور وہ اللہ کے رحمت میں ہمیشہ رہیں گے مراد یہاں وہ بہج میں ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے یہاں اللہ کے رحمت سے مراد ہے اللہ اس کو آرام اور آسائش کی ہر کسی کی سہولتیں اس کو فراہم کرے گا جو کہ جنت کے شکل میں جنت کے عظیم نعمتوں کی صورت میں ہاں جی اور جو اور آخرت کے ہر مالانے میں اس کے لیے اللہ کی رحمت ساتھ ہے تو ہر مالانے میں اس کے لئے آرام اور آسائش ہے تو عظین گرامی میں لوگوں کو پہلے بھی بتایا خط فقاتے ہوئے بھی کہ جو ہمارے ارضو کے اندر جو دعائیں ہیں نا وضو کے جو دعائ ہیں اللہ مہسن فاضے وہ بھی قیامت کے ان ترین مرحلے سے مربوط رکھتے ہیں ہاں جی تو وہ بھی میں نے آگوں بتا دیا اور ابھی یہ دعا جو ہے چہرہ دہتے وقت جو تو دعا ہے اس کی اہمیت اب یہاں سے جانے قیامت ایک مرحلہ آتا ہے کیوںکہ لوگ قبروں سے نکلیں گے میدان حشر میں آئیں گے تو خوش لوگوں کے چہرے انتہائی خوبصورت نورانی چمکتا دمکتا ہو آئیں گے پر حدشات بدشاط حالت میں میدان حشر میں ہوگا کچھ لوگوں کے چہرے اترے ہوئے سیاح تاریخ ظلمانی حالت میں سر نیچے کر کے میدان حشر میں جائیں گے ہاں جی اور ہے اور یقینا جو لوگ جن کے چہرے نورانی ہو آدمی فرمائے وہ تو اللہ کے رحمت میں ہوں گے وہ جو بیش کے عظیم نعمتوں میں ہوں گے آگے اس کے لیے یہ خوشحبریاں ہیں لیکن جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اس کا انجام کیا ہے اللہ سے پوچھ رہے ہیں کیا تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا ہاں جی پس تم عذاب علام کوئی اچھک ہو تم کفر اختیار کا طرح تو اسے معلوم ہوا کہ ایک بہت خطرناک مرحلہ آ رہا ہے کہ لوگوں کے چہرے یا صفت یا سیاہ ہیں یا نورانی یا ظلمانی ہیں نورانی لوگ جنت کے عظیم نعمتوں میں ہوں گے حرام راحاد میں ہوں گے اور جن کے سیاح ہوں گے وہ انتہائی بدبخ ہوں گے تو لہٰذا یہ قیامت کے اہم ترین مراحل میں سیاح زینگرہ میں لہٰذا وضو کرتے ہوئے جب ہم ہمیشہ اس دعا کو بامارفت کمال حضور قلب کے ساتھ آخرت کی اس اہم ترین منزل کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے سال اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا کرتے رہیں گے کہ پرور نگر اللہ محمد یزوت شی کہ اللہ میرے چہرے کو نورانی فرما بنوری معرفت کا تیرے معارفت اور پہچان کے نور سے یومج دن تب یز وجو اولیا کا جی جن تیرے دوستوں کے چہرے نورانی ہوں گے اور تب تصوت دو وجو اور تیرے دشمنی کے چہرے سیاح ہوں گے تو ہم اس دعا کو جواب آپ خلوص سے پڑھیں گے تو یقیناً جی پوری زندگی میں ایک دفعہ تو اللہ قبول کر لیں گے اتنا تو آپ کو امید ہے اللہ تعالیٰ پہ سے تو ہر دعا کو قبول فرماتا ہے تو اللہ کی دعا کو ایک دفعہ بھی اگر قبول ہو گیا تو آپ کے قیامت کے یہ مشکل حل ہو گیا تو میری دعا اللہ تعالیٰ نے ان تمام دعاؤں کو بامار حت پڑھنے کی توفیق دے تاکہ ہمارے دنیا اور آہرت کی تمام مشکلات حل ہو امین